الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغطره ونعوذ بالله من شرور ينخسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضللا ومن يغضل الفلاحة ديلا وأشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا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 وقال فیم ودین آخر الََََََََََ صلاطی و نسخی و محیہ و مماۃ اللّہ رب العالمین اللہ شریق اللہ بد علی طب المسلم اللہ اکبر الله اکبر الََلّہ اللّہ اکبر اللّہ اکبر معزز دینی بھائیوں اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ایک عظیم شعار اور مسلمانوں کا ایک عظیم پہچان جو عید کی شکل میں سال میں دو مرتبہ آتی ہے اسے ہمیں ادا کرنے کی اس نے توفیق بخشی عید مسلمانوں کا شعار ہے مسلمانوں کی پہچان ہے اس لیے ہر بندے مسلمان پر عید کی نماز فرض ہے یہ عید درباں یا عید الاضحیٰ ابراہیم علیہ اللاط والسلام کے خوابوں کی تعبیر ہے اور اسماعیل علیہ السلاطلام کے جذبِ فداکاری کی طویل ترین داستان اور انمول داستان ہے جو ہمیشہ قیامت تک یہ تاریخ یاد رکھی جائے گی اللہ رب العالمین نے حست ابراہیم علیہ سات و السلام کو مختلف آزمائشوں سے گزارا اور زندگی آزمائشی کا نام ہے ہر انسان کی زندگی کے اندر آزمائشیں آتی ہیں اور جو جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے اس کے لیے اتنی ہی زیادہ آزمائش ہوتی ہے اور اگر کوئی برا شخص ہے برا انسان ہے تو آزمائش اس کے لیے عذاب اور انتقام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکن اگر وہ بندے مومن ہے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے والا ہے صبر و شکر کرنے والا ہے تو آزمائشیں اس کے لیے وہ چیزیں آزمائش ہوتی ہیں اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہیں سونا بھٹی میں تپنے کے بعد ہی کندر بنتا ہے اس لیے ہر انسان آزمائش کے دور سے گزرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں سے آزمایا انہیں آگ کے اندر ڈالا گیا اس آزمائش میں کامیاب نکلے اللہ رب العالمین نے انہیں فرزند عطا کیا اسی سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا کہ اللہ کی رضا کے لیے اس شیرخوار بچے کو اور ان کی والدہ حاجر کو بے آپ ہو گیا سرزمین میں جا کر کے چھوڑ کر آ جاؤ وہاں وہ چھوڑ کر کے چلے آتے ہیں اور اس آزمائش میں کامیاب نکلتے ہیں قربان جائیں اس خاتون پر جس نے ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ مجھے یہاں چھوڑ کر کے کیوں جا رہے ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا آخر میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میرے بھائیوں اس خاتون نے کہا صبر و رضا کا جو پیکر تھی حضرت حاضر علیہ السلام دیون اللہ اگر یہ اللہ تعالی کا حکم ہے تو اللہ تعالی ہمیں ضائع برباد نہیں کرے گا یہ اللہ پر توکل اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کہ جب اللہ تعالی کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کی تعمیر میں آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو اللہ کبھی ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا اللہ رب الام ان کی حفاظت فرمائی اور حفاظت ہی نہیں بلکہ انہوں نے پانی کی تلاش میں جو صفا مروا کے درمیان صحیح لگائی وہ قیامت تک کے لیے عمرہ اور حج کا رکن اللہ رب الام قرار دے دیا کوئی بھی آدمی عمرہ کرنے جائے حج کرنا جائے مرد ہو یا عورت اگر وہ صفا مروا کی صحیح نہیں کرے گا اس آدمی کا نہ حج ہوگا نہ اس کا عمرہ ہوگا اللہ حربرامن کو ادا فدا کاری اور ادا اور صبر و رضا کی ادا اتنی پسند آئی کہ ہر عمر اور حج کا رکر قرار دے دیا گیا تو اللہ حرب العالمین ابراہیم علیہ السلام کو بھی بہت ساری چیزوں سے آزمایا جب وہ شیرخوار بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا حکم آتا ہے خواب دکھایا جاتا ہے کہ اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیجئے آپ ذرا غور کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ بچہ جو اسی سال کی عمر میں ملتا ہے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد ان کا سہارا بنتا ہے اسی بچے کو اللہ رب العالمین نے اپنی راہ میں ذبح کرنے کا حکم دیا قربان جاسٔ اسماعیل علیہ السلام پر ابھی چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اور بیٹے فردند اسماعیل علیہ السلام کے اوپر اس خواب کو بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یا اب مات عمر ان شاء اللہ صابرین اے میرے ابا جان آپ کر ڈالیے جو اللہ ہر برہمین نے آپ کو حکم دیا ہے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے چھوٹا سا بچہ ہے لیکن کس قدر اس کی تربیت کی ابراہیم علیہ السلام خواب بیان کرتے کہ اللہ رب العمی مجھے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے ذرہ برابر بھی کوئی ہچکٹاہٹ نہیں کوئی شکوہ نہیں کوئی گلا نہیں اور اس طریقے سے کہا کہ میرے ابو جان اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کر ڈالیے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے قربان جائیے ان کی امی جان پر جنہیں بڑی منتوں کے بعد اور بڑی لمبی عمر کے بعد عطا ہوتی ہے انہوں نے کوئی شکوا نہیں کیا کوئی گلہ نہیں کیا اور اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے بھیج دیا اللہ رب العالمین نے خواب کو سج کر دکھایا حضرت ابراہیم علیہ اللہ نے اور اللہ رب العالمین نے آسمان سے اوپر سے دمبا بھیجا اور ابراہیم علیہ السلہ السلام نے کی چھری اس ڈبے پر چلتی ہے اور ان کے بیٹے حستی اسماعی علیہ السلام کی جان بچ جاتی ہے لہٰذا یہ جو ہم قربانی کرتے میرے بھائیوں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوابوں کی تعبیر اور حضرت اسماعیل علیہ علیہ السلام کے صبر و رضا کی یہ یادگار ہے جو ہر سال دنیا کے سارے مسلمان اللہ کی رضا کے لیے ادا کرتے ہیں قربانی میرے بھائیوں یہ صرف ایک چیز کی قربانی نہیں ہے ہماری پوری زندگی قربانی ہم سے چاہتی ہے پوری زندگی مال کی قربانی وقت کی قربانی علم کی قربانی اور اللہ تعالی رب العالمین کے دین کی نشو و کے لیے قربانی یہ دین اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں ہمارے نبی نے قربانیاں دی صاحب کرام نے قربانیاں دی انہیں تکلیفوں میں ڈالا گیا انہوں نے دیتوں کو برداشت کیا اور اس طریقے صبر کیا اور اللہ ابراہین کے دین کی نشو و شاد کے لیے کام کرتے رہے قربانیاں چاہتا دین ہم سے وقت کی قربانی چاہتا ہے یہ دین اتنی آسانی کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچا ہے آپ تاریخ پڑھیے سابق رام کے مانبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا مطالعہ کیجیے کس قدر آپ کو ستایا گیا کس قدر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے صاحب کرام کے اوپر دو دو مرتبہ مکہ چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑا اور پھر مکہ بھی چھوڑنا پڑا مجبور ہو کر کے اور مکہ چھوڑا اور اپنے وطن کو چھوڑا اولاد کو چھوڑا مال و دولت تھوڑا چھوڑا تمام چیزوں کو انہوں نے چھوڑا اللہ بلامین کے دین کی نشر و شاہت کے لیے یہ دین ہم سے قربانی چاہتا ہے دن ہم سے محنت چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کچھ کریں جو کچھ بھی اللہ ہمیں دیا ہے اس دین کو اللہ رب خرچ کریں اس لیے دین بڑی قربانیوں کے ساتھ دنیا کے اندر پھیلا ہے تو یہ قربانی صرف اس نہیں ہوتی ہے کہ ہم گوشت کھائیں اور لوگوں کو کھلائیں یہ بھی اس کا مقصد ایک مقصد ہے کہ گوشت کھانا بھی ایک مقصد ہے اللہ کے سر حدیث ہے یوم نہر ا یام و ایام تشریق ایام اک و شربین کی قربانی کا دن اور جو یام تشریق ہیں یہ سب ہمارے عید کے دن ہیں کھانے پینے کے دن ہیں انسان دبا کرتا ہے خود کھاتا ہے دوست احباب کو بھی کھلاتا ہے اور غریبوں میں تقسیم کرتا ہے رشتہ داروں کو کھلاتا یہ بھی ایک مقصد ہے لیکن اس کا اصل مقصد میرے بھائیو یہ ہے کہ اللہ حرب العمین کے حکم کے لیے ہمیشہ انسان تیار رہے قیمتی سے قیمتی چیز بھی دینا اللہ کرب العالمین کے دین کے لیے اور اس کے اسلام اور اس کے کلمے کی سبرندی کے لیے کبھی انسان کو اس سے اور پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے بلکہ اس کی خوش نصیبی سمجھنا چاہیے کہ اللہ حرب مجھے اس کام کے لیے منتخب کیا ہے تو یہ قربانی صرف گوشت اور کھانے پینے کے لیے نہیں ہے بلکہ قربانی سے اخلاص آتا ہے اللہ کا فرمان ہے اللہ تم اس کے قربانی کا یا بکرے کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا اللہ اور بلام کو تقوی پہنچتا ہے دینداری پہنچتی ہے اللہ اور بلامن کے اخلاص پہنچتا ہے آج ہمارے ملکوں کے اندر یا بہت سارے لوگوں کے ہاں قربانی رہا کا ذریعہ بن گئی ہے میرے بھائیوں جب کہ قربانی اخلاص کی تعلیم دیتی ہے توحید کی تعلیم دیتی ہے اللہ رب العامن کے انسان قربانی کو ذبح کرتا ہے اور اس طریقے سے لہٰذا اس کے اندر کسی بھی بات کے اندر ریا نہیں ہونی چاہیے لیکن آج دیکھیے انسان بکرا خریدتا ہے اور بکرا خرید کر کے اس کی باقاعدہ تصویریں کھیشتا ہے اور فوٹو اور فیس بک پر اور واٹس ایپ پر اور پوری دنیا لوگوں کے سامنے اسے نشر کرتا اسے عام کرتا ہے اور دکھاتا ہے کہ میں نے اتنے مہنگے جانور لیے وہی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے وہی شخص اور دیگر جو واجبات ہیں ان کو ادا نہیں کرتا ہے لیکن قربانی کے لیے بہت پیسہ خرچ کرتا ہے اور باقاعدہ اسے دنیا کے اندر عام کرتا ہے تو اس کی تصویریں کھینچ کر کے اور اس طریقے سے باقاعدہ پورے علاقے کے اندر جانوروں کی پیرڈ کرائی جاتی ہے تو میرے بھائیو یہ ساری چیزیں غلط ہیں یہ سب ریاکاری اور شہرت اور نمود کے لیے ہیں اللہ رب العالمین کو ایک ریال اگر انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اس کی قیمت اللہ تعالیٰ کے یہاں لاکھوں روپئے زیادہ ہوگی جو انسان ریا کاری اور نمود کے لیے اور شہرت کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس لئے اللہ رب العالمین کی خاص چاہیے اللہ رب العالمین کو دینداری اور تقویٰ چاہیے ریاکاری اللہ رب العالمین تک نہیں پہنچتا ہے یہ قربانی ہمیں بہت ساری چیزوں کی یاد دلاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے ہمانبی صلی اللّہ علیہ وسلم کی یاد دلاتی ہے کہ ہمانوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے آپ کا ہمیشہ سے عمل دستور رہا ہے لہٰذا یہ صلاح توفیق دے جس کے پاس استع ہو اسے قربانی کرنا چاہیے ہمارے نبی نے کیا صحابہ کرام نے کیا اور اس طریقے صلیحا اور لوگوں نے کیا آج ایک اور نیا مسئلہ ہمارے ملکوں کے اندر نکل پڑا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں قربانی کرنے سے کیا فائدہ ہے اتنا پیسہ برباد کر دیا جاتا ہے وہ پیسے کا اسپتال بنا لے غریبوں میں تقسیم کر دیں لہذا وہ قربانی سے بہتر ہوگا میرے بھائیوں یہ سوچ سرا ہے یہ ایسی سوچ سر باتر ہے کیونکہ یہ قربانی کا بدل نہیں ہو سکتے صدقات تو خیرات کر تو کرنے کا ہمیشہ حکم دیا گیا ہے کون صدقات و خیرات سے بنا کرتا ہے اسپتال بنائیے غریبوں کی مدد کیجیے زکوات ہے عام صدقات و خیرات ان کے ذریعے سے مدد کیجیے لیکن یہ جو پہچان ہے جو ایک شعار ہے مسلمان کی اور جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جو چیز چلی آ رہی ہے اس کو ختم کر دینا صدقات و خیرات کے نام پر اور صدقات و خیرات نہ کرنا اسی کیا یہی چیز رہ گئی کسی کو ختم کر کے انسان صدقات و خیرات کرے صدقات و خیرات کے لیے بہت سارے راستے ہیں اور زکات ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان یہ تمام چیزوں کو کر سکتا ہے انسان اپنی جو اخراجات ہیں ان پر کنٹرول نہیں کرتا لاکھوں روپئے کا موبائل استعمال کرے گا لیکن قربانی نہیں کرے گا لاکھوں روپئے کا خرچ کھانے پینے میں خرچ کرتا ہے شادی بیاہ میں خرچ کرتا ہے اس پر کنٹرول کرنے کی بات نہیں کہے گا اس پر کنٹرول کرنے کی بات کہیں گے قربانی مت کرو اس سے خون جاتا ہے گوشت خرچ جو ہے جانور جمع کرنے سے کیا فائدہ ہے خود اشراف کرتا فضول خرچی کرتا شادی بیاہ کے اندر اپنے استعمال کے لیے گھر کے اندر اور گھر کے اندر جو سامان ہے دیکھیں کتنا قیمتی فرنیچر اور کتنا قیمتی احساس گھروں کے اندر ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا بات کرے گا تو قربانی کے تعلق سے بات کرے گا قربانی کیوں کی جاتی ہے قربانی نہیں کرنی چاہیے میرے بھائی سب الہات کی طرف انسان کو لے کر لے جانے والی چیزیں ہیں یہ. یہ یہ دین کو چھوڑ دینے والی بات ہے یہ اس لیے ہمارے بھی کی سنت ہے یہ اور اس طریقے سے چلی آ رہی ہے لہٰذا اس کو کائم رکھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے میرے بھائیوں ایک شعر اور یہ پہچان ہے صدقات و خیرات کے لیے ہمارے پاس بہت سارے راستے ہیں جو اللہ رب العالمین نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے لہذا اس کو ختم کر کے یہ سب کرنا یہ قطع جائز نہیں ہے عید گاہ کے یا قربانی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ انسان جب مسجد آئے تو بغیر کچھ, کچھ کھائے پیے آئے جب واپس جائے قربانی کر رہے ہیں وہ قربانی کرنے کے بعد اپنے موش وغیرہ کو یا وغیرہ کو ناخون کو کاٹ سکتے ہیں جب تک قربانی کر نہ وقت تک نہ کریں اگر قربانی یہیں ہو رہی ہے آپ اسی ملک میں کر رہے ہیں قربانی کرنے کے بعد اپنے موش وغیرہ کاٹ لیں ناخون کاٹ لیں لیکن اگر آپ ملک میں قربانی آپ دے رہے ہیں تو ہمارے یہاں قربانی ہوگی تو جب نہ ہو جائے اس انسان اپنے موش وغیرہ کو اور را کو نہ کٹے جیسا کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو میرے بھائیوں قربانی کا جو آج دن ہے یہ خوشی کا دن ہے اسلام کے دو عیدیں ہوتی ہیں ایک عید الفطر اور ایک عید الادھا اور دونوں عیدیں عبادت کے بعد آتی ہیں آپ دیکھیں رمضان کے بعد عید آتی ہے یہ اللہ عربامن کی بڑائی اور اس طریقے سے اللہ کے فضل کا دنی نعم اور اکرام کا دن اور یہ دن بھی حج کے بعد آتی ہے عرفہ کے بعد آتے آئے دن جو آج عیدج کی جو دس ہوتی ہے لہذا دونوں دن اللہ کی بڑائی کے لیے ہیں اللہ کی عظمت کے لیے ہیں اس لیے مسلمانوں کو جو عیدیں ہوتی ہیں وہ بھی عید عبادت کہلاتی ہے اس لیے عید کے اندر کوئی ایسا کام کرنا خوشی کے نام پر جو شریعت سے ہٹ کر کے ہو کبھی ہمارے لیے جائز اور روا نہیں ہے کبھی جائز نہیں ہے اور دیگر جو اقوام ملل ہیں اور جو کفار و مشرقین ہیں آپ ان کے تہوار دیکھیے ان کے ہاں عید تہواروں کو دیکھیے کس قدر بد امنی اور کس قدر آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاں رنگ رلیاں اور اس سے حرام کاری اور شراب نوشی اور نہ جانے کیا کہ حرام چیزوں کا لوگ ارتقاب کرتے ہیں اور اس طریقے کی شراب وضول خرچی کرتے لیکن ہمارے دین اسلام کے اندر الحمدللہ یہ دین عبادت ہے اور عید عبادت ہے لہذا عبادت کرنے کا حکم دیا گیا انسان دور کا نماز پڑھتا ہے اللہ کی بڑا بیان کرتا ہے عید کے اندر بھی نماز پڑھتا ہے اور اس طریقے سے بقرید کے اندر بھی، عید کے اندر بھی سدقت الفطر کو واجب کر دیا گیا تاکہ غریبوں کو مل جائے اور بقرید کے اندر بھی انسان قربانی کرتا ہے اور غریبوں کو اور ہر دروازے پر آنے والے شخص کو اور اپنے دوستوں کو پڑوسیوں کو اور احباب کو خود کھاتا ہے اور سب کو کھلاتا ہے یہ غمگساری کی عید کا دن ہے اور آپس میں پیار محبت کے ساتھ ملنے کا دن ہے خوشی کا دن ہے دو عیدیں ہمارے اندر ہیں اور ایک تو عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ جو سال کے اندر دو عید اس سے زیادہ اور سال کے اندر ہمارے پاس دو عیدوں کے لا اور کوئی عید نہیں ہے تو خوشی کا دن ہے میرے بھائیو یہ اور ہماری عید کا دن ہے اور اس لہٰذا ہمیں اللہ حرب آمن کی بلائی بیان کرنی چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ہر بالعالمی توفیق دی اور ہم نے اللہ رب الامی نماز پڑھی اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو بر فرمائے اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور کرے اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو دور کرے اللہ تعالیٰ عمتہ کو سبندی طور فرمائے اللہ تعالی جو ہمیں بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور کر دے اللہ تعالیٰ جو ہمیں جو بے روزگار ہے ان کو روزگار اللہ نصیب فرما اللہ تعالیٰ جو ہمیں بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما اللہ جو ہمیں بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور کر دے جو اللہ غیر شادی شدہ ہیں اللہ اب ان کو شادی شدہ ہونے کی توفیق عنایت فرما اس اور اللہ رب المین ہم سب کو دین پر قائم رکھ اللہ ہم سب کو اپ نبی کی سنت پر قائم رکھ اللہ دنیا سے مصیبت کو پریشانی کو اللہ تو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے اللہ برامین ہم سب کو قیامت کے دن اپ نبی کے حاؤ سے پائن نصیب فرما اللہ اربان قیامت کی ہم سب کو اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما اللہ اربامۃ قیامت کے دن ہم سب کو اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما اللہ قیامت کے دن ہم سب کو اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما اللہ اربامن تو ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما اور اللہ اربامن تو ہمیں ہر پریشانیوں سے اور ہر مصیبتوں سے اللہ اربامین محفوظ رکھ اور اللہ ابامن تو نبی کی سنت پر قائم رکھ دین پر قائم رکھ اور اللہ ببرامن تو ہمارے لیے جو بھی پریشانیاں ان کو اللہ البامین تو دور فرما دے اور اس طریقے سے اللہ البامین تو ہمیں ہر طرح کی دنیا اور آخرت کی خیر سے اور بھلائیوں سے اللہ البامن تو ہمیں مالا مال فرما دے عامیہ رب العالمین و اللہ البینہ محمد وعلى علیہ وصاب اضمین و جزاکم اللہ خیب علیکم و اللہ وبرکاتہ